ہاں تو آج فتح ملی تو لہٰذا آجزی کے ساتھ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقعے پہ جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ جانور کے جو بال تھے اس کے گردن کے وہ آپ کے پیشانی مبارک سے ٹکرا رہے تھے اتنی آجزی اسلام نے ہمیں سکھا یہ دعوے نہیں نعرے نہیں یہ اسلام نہیں ہے فبدل اللذی نظلم منہم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 اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں ایک واقعہ ہے یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے یہ فرض کیا تھا کہ ہفتے کا دن وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں گے اور اس کے احکامات بہت سخت ہے جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے عبادت کا دن ہے لیکن ہمارے لیے احکامات اتنے سخت نہیں ہیں جمعہ کی نماز کے بعد تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو ان کا یہ تھا کہ یہ پورے ہفتے کے دن قتل دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے اپنے نوکروں سے بھی کام نہیں لے سکتے تھے سب کے لفظی مطلب ہوتے ہیں کاٹنا یا توڑ دینا ساری مصروفیت دنیا کی ختم کرو اللہ سے لو لگاؤ اب انہوں نے ہیلے بہانے کر کے کسی نہ کسی طرح دنیا کا کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا مچھیروں کی بستی تھی کچھ انہوں نے ایسا ہیلا کیا ایسا بہانا کیا کہ ہفتے کا دن ان کا خالی نہ جانے پائے اور دنیا کا فائدہ ان کو مچھلیوں کی صورت میں ہفتے کے دن بھی ہاتھ آ جائے ہیلا ہوتا ہے نا اور آپ دیکھیں مردہ قوموں کی نشانی ہے ظاہری طور پر کسی حکم کو برقرار رکھ کر اور اس میں سے اس کی روح نکال دینا جس مقصد سے وہ حکم دیا گیا اس مقصد کو ختم کر دینا اس طرح سے زکوٰۃ کے لیے ایک سال جس کے پاس مال رہے اس پر زکوت دینی ہوتی ہے اب اس حکم کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی اس سے فرار حاصل کر سکتا ہے بالکل اس طرح سے کہ گیارہ مہینے کے بعد اپنا مال کسی اور کے حوالے کر دے اور لوگ کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم بہت سا دنیا کا فائدہ سمیٹ رہے ہیں لیکن یاد رکھیں اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے جو روزی اللہ نے لکھ دی ہے وہ پہنچے گی حدیث میں آتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے کہ موت انسان کو ڈھونڈتی ہے پہنچ کے رہے گا جو میری قسمت کا نوالہ ہے ہو نہیں سکتا کوئی اور کھائے اور جو میری قسمت میں نہیں ہے ہو نہیں سکتا کوئی مجھے کھلا دے اس میں الفاظ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے فرمایا آزمائش کیا ہو گئی کہ اپنا یہ حصہ اپنا یہ تقدیر کا حصہ یہ حلال سے حاصل کرتے ہیں یا حرام سے دس ہزار اگر آپ کی قسمت میں ہے کوئی لے نہیں سکتا آپ سے طریقہ ہاں آپ کے اختیار میں ہے کہ وہ رشوت سے یا سود سے حاصل کر لیں یا اس کو حلال طریقے سے حاصل کر لیں اب کیا ہوتا تھا کہ ان پر جب یہ آزمائش آئی تو کیا تھا کہ ہفتے کے دن جب یہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے تو مچھلیاں ابھر ابھر کے دریا کی سطح پر آتی تھیں جانوروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حص تو ہوتی ہے وہ سمجھ گئی ہوں گی کہ ہفتے کے دن ہمیں کوئی پکڑتا نہیں تو خوب اچھل اچھل کر اوپر آتی تھیں اس سے بھی بہت خوبصورت علما نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ کسی معاشرے میں جہاں ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہوں گناہ کے مواقع زیادہ ہوں یہ خود بہت بڑی آزمائش ہے اور حلال کمائی کے موقع کم ہو جانا اور حرام کے موقع زیادہ ہو جانا یہ بھی بہت زیادہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے چیز تو حرام چیزوں کا موقع تھا نا ٹمپٹیشنز ان کے لیے بہت بڑھ گئی تھیں اور یہ اللہ تعالیٰ یہ ٹمپٹیشن اس معاشرے میں بڑھاتا ہے گناہ کے مواقع اس معاشرے میں بڑھاتا ہے جو معاشرہ امر بالمعروف نہیں نل المنکر کو چھوڑ چکا ہوتا ہے تو لہٰذا وہاں گناہوں کے موقع بہت آتے ہیں تو زہر انسان کا پاؤں بھی پھسلنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے نبلو ہوم بے مکان یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے جب یہ تو قوم جو ہے وہ تین حصوں میں بڑھ گئی تین گروپس میں ایک وہ جو کہ کلم کھلا ان برائیوں کے اندر حصہ لے رہے تھے ایک وہ تھے جو کہ ان برائیوں میں حصہ تو نہیں لے رہے تھے لیکن کسی کو روکتے بھی نہیں تھے اور ایک درمیانہ گروپ تھا کہ جو نہ تو ان برائیوں میں حصہ لے رہا تھا اور وہ لوگوں کو روکتا بھی تھا منع بھی کرتا تھا یعنی نہیں, نہیں انل منکر کا فریضہ بھی انجام دے رہا تھا وہ اس قالت امتون اذابَ شدید جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے تو انہوں نے جواب دیا قالو بولے معدرتن الا رب دراصل ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکیں یعنی اللہ کے سامنے جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بتاؤ کیا کیا لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے تو ہم کہہ تو سکیں کہ اللہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہم نے کوشش تو کر لی حدیث میں آتا ہے کہ جو تم میں سے برائی دیکھے تو چاہیے ہاتھ سے روکے اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے اور زبان سے نہ روک سکتا ہو تو دل میں برا سمجھے اور یہ دراصل ایمان کا کم سے کم درجہ ہے کہ اس کو دل میں تو کم از کم برا سمجھا جائے تو کہا کہ معذرتََ اللہ ربکم تاکہ ہم تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکیں یعنی کہ ہم اللہ کے آگے بری ہو جائیں کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی وہ لا اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں یعنی کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے کوئی ٹھیک نہیں ہوگا آج بھی آپ دیکھیں یہی صورت حال ہے جب کسی بدت کے بارے میں یا جب کسی غلط چیز کے بارے میں یا گناہوں کے بارے میں آواز بلند کرنے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا تمہارے کہنے سے کون سنتا ہے کون ٹھیک ہو جاتا ہے رہنے دو کوئی نہیں سنتا تمہارے کہنے سے کیا ہوگا کوئی بات نہیں دیکھیے کہنے والا اس لیے نہیں کہتا اور اس یقین کے ساتھ نہیں کہتا کہ میرے کہنے سے سب درست ہو جائیں گے وہ خدا تھوڑی ہے. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے وہ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں میں سرخرو ہو جاؤں. اپنے آپ کو بچانا ساتھ ساتھ یہ دعا انسان کرتا ہے کہ اللہ مجھ کو ذریعہ بنا دے ہدایت کا اللہ تو جن, جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے بس مجھے ذریعہ بنا دے کہ میرے ذریعے سے ہدایت ان کو مل جائے ہدایت کا خزانہ بتانے والے کے پاس تو نہیں ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے اور وہ دیتا کس کو ہے جو ہدایت چاہتا ہے بتانے والے کی چاہت سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے سننے والے کی چاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی تو کبھی لوگوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں سنتے کوئی بھی نہ سنے آپ بتا رہی ہیں کم از کم آپ خود بچ جائیں گی کسی اور کو آپ کنوینس کریں یا نہ کریں آپ اپنے آپ کو کنوینس کر لیں گی کہ ہاں یہ کام غلط ہے یہ نہیں کرنے چاہیے ما ما ظلموا بے بے آخر کار جب وہ ان کو بلکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان کو بچا لیا کنکو یعن سو جو برائی سے بچاتے تھے اور باقی سب لوگ جو کہ ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب نے ان کو پکڑ لیا تو ایک کرپٹ معاشرے میں رہنا اور خاموش تماشائی بنے رہنا یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں اس لیے کہ خاموشی کس چیز کو سپورٹ کرتی ہے برائی کو لہذا حق کے لیے آواز بلند کرنی ہی کرنی ہے چوائس نہیں ہے ہمارے پاس اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں پلا مارتا ام مان ان کل نہ لہم کو نو پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ زلیل اور خوار روایات میں آتا ہے کہ وہ سب بندر ہو گئے اور تین دن تک زندہ رہے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے اور تین دن کے بعد سب مر گئے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ جو موجودہ بندر ہیں ان کی نسل ہے نہیں ان کو تو مسخ کیا گیا تھا نا اور یہ مسخ کی سزا ان کو جو ملی یہ بڑی مناسب بڑی ایپ تھی وہ بھی اللہ کے قانون کو مسق کر دیا کرتے تھے ڈسٹورٹ کر دیا کرتے تھے اسی حساب سے اللہ نے ان کو سزا دی ون غفور الرحیم اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنے اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے کام لینے والا بھی ہے ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا یہاں اشارہ کی طرف ہے ان کا فورہ کیسے زمین میں پھیل گئے اور یہ ہزاروں سال زمین میں پھیلے رہے یہ تو اب 1948 میں ان کو وطن ملا ہے جہاں پر یہ آ کر جمع ہوئے ورنہ ہزاروں سال یہ ادھر ادھر الگ الگ قوموں کے اندر تقسیم رہے کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ ان میں سے مختلف اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے شاید یہ لوگ پلٹ آئیں وہ خلف میں باردہ خلف انورث الکتاب پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے خلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہوئے یا حضون ارد حاض العدنا اسی ادنا دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں وہ یقول لنا اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے میں معاف کر دیا جائے گا وہ ایم اردم مفل ہو یا حضو ہو اور پھر وہی متائ دنیا جب سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر لے لیتے ہیں یہ ایک زوال شدہ امت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کیا ان کا حال ہو جاتا ہے کہ دنیا ان کے لیے بہت عظیم اور بڑی ہو جاتی ہے لپک لپک کے بڑھ بڑھ کے دنیا کو حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ کے دین سے بالکل پیٹھ موڑ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے ان کے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کا مدہوشی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ مخفرت کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہمیں تو بخشی دیا جائے گا ہم بخشے بخشائے ہیں جیسے کہ ہم آج مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اب تو جنت ہمارا حق ہے اب تو جنت جیسے کہ ہمارا کوئی وطن ہی ہے جس میں کے داخل ہونے سے کوئی ہم کو روک نہیں سکتا یہ حال ہو جاتا ہے اور یہ انسان کا دماغ جو ہے وہ اس طرح کی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے علم یو خد علیہ میرا کل کتابی اللہ یقل اللّہ, اللہ الحق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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں مبوس کیا ہو مگر یہ کہ اس کے لیے اس کی امت سے کچھ لوگ ایسے نکلتے تھے جو اس کے ہواری اور اصحاب ہوتے تھے یعنی ساتھی ہوتے تھے کیا کرتے تھے یا خدونا ب ہی اس کی سنت کو مضبوط پکڑتے تھے وہ یقتدون تدونا ہی اور اس کے حکم کے مطابق چلتے تھے تو میں انا تخلف خلوفن پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ناخلف لوگ آ جاتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے یلونہ مالا یالون و یالون مالا یوں کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے کیا آج ہمارے ہاں رسول کی محبت کے دعوے ہوتے ہیں واللہ لیکن عمل نہیں ہے وہ یلونہ مالا یوں اور کرتے وہ تھے جن کا حکم نہیں دیا گیا ایسے کام ایجاد کر لیے جن کا کہ اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا تو فرمایا ہوں بد ہی فہو ممن تو جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے تو وہ مومن ہے ومن جہادہ بلسان ہی فہوا اور جو ان سے جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے ومن جہادہ بقلبی ہی فہو اور جو ان سے جہاد کرے اپنے دل سے وہ بھی مومن ہے مِنَ <خَرْدَلِن> اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں معاشرے میں منقرات پھیل رہی ہوں بے حیائی پھیل رہی ہو بدات پھیل رہی ہوں غیر اسلامی رسومات پھیل رہی ہوں اور کوئی کچھ نہ کرے بلکہ بڑھ بڑھ کر اس میں حصہ لے لے تو آپ بتائیے کہ پھر اس کا ایمان کہاں رہا اس کا علاج وزینہ یومسکون بال کتابی وقام اننا لا ندی وجر المس جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے یوم بل کتاب کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا بحب اللہ جمی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو سارے ظلمات سارے اندھیرے سارے ڈسٹورشن کیوں ہیں اللہ کی کتاب جو بند ہے اللہ کی کتاب کے سمجھنے کا چونکہ ہم نے حق نہ ادا کیا لہذا ہم معاشرے کے اندر بہت کچھ آج دیکھ رہے ہیں لیکن ہم بے نیاز ہو کے بیٹھ نہیں سکتے اس سے اگر ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس کا بھی جواب دینا ہوگا کہ معاشرے کا جب تم نے یہ حال دیکھا تھا تو تم نے آواز کیوں نہ بلند کی اس کے لیے پہ طریقہ سیکھنا ہوتا ہے انسان کو کس طرح امر بال معروف کرنا ہے کیسے نہیں انل منکر کرنا ہے جیسے کسی بیمار کو جب ڈاکٹر دیکھتا ہے تو پھر وہ سٹیج بائی سٹیج اس کو دوا دیتا ہے آہستہ آہستہ دوا کا ڈوز بڑھاتا ہے تو امر بال معروف اور نہیں نل منکر کا بھی طریقہ ہے جو کہ ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے اسٹیج میں کیا کہنا ہے پھر کیسے کہنا ہے پھر کیسے لوگوں کو بلانا ہے دین کی طرف اگر ان کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ ایک دم روکا جائے گا تب بھی فائدہ نہیں ہوگا اگر بالکل ان کے ساتھ شامل ہو جائے, جائے گا تو بھی وہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں تو یہ طریقہ بھی بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرماتا ہے ماؤ عزت الحسنتی جا باللتی بلتی کہ بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ اور کبھی اگر بحث کرنی پڑ جائے کبھی آرگیومینٹ بھی ہو جائے تو اچھی طرح ان کے ساتھ آرگومینٹ کرو یعنی دلیل کے ساتھ کرو تو یہ چیزیں ہیں جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور کتاب کی سمجھ کتاب کا گہرا فہم جب انسان کے اپنے اندر آ جائے خود کم سے کم اس کا اپنا عمل اس پر ہو جائے کسی کی گمراہی کا وبال ہم پر نہیں آئے گا لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس کتاب کے سانچے میں نہ ڈھال پائے تو یقیناً پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہونے کا اندیشہ ہے اس نتخم وزن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 قرآن پڑھا تو بہت جا رہا ہے لیکن سمجھا کتنا جا رہا ہے کیوں دیکھیے جو اللہ نے طریقہ عبادت ہمیں بتائے ہیں نا وہ اس مقصد کے ساتھ اٹیچڈ ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ طریقے بتائے ہیں کیا کہا وسطین و بصبری وصلہ مدد حاصل کرو صور اور نماز سے یعنی یہ دو ٹولز ہیں مقصد تمہارا کیا ہے دین قائم کرنا خود عمل کرنا خود اللہ کے اچھے بندے بننا اس مقصد کے لیے تم یہ سارے کام کرو اب کیا ہوتا ہے کہ جب مقصد لوگوں کی نظروں سے اجھل ہو جاتا ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے قرآن کا مقصد ہے حدل لل متقین حدل للناس. لوگوں کے لیے ہدایت متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے یہ مقصد اجھل ہو گیا اب وہ صرف برکت کی کتاب رہ جائے گی صرف فال نکالنے کی کتاب رہ جائے گی صرف دلہن کے سر پہ سے گزارنے کی کتاب رہ جائے گی صرف طوطا مینا کی طرح پڑھنے کی کتاب رہ جائے گی اب اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں رہے گا زندگی تو اپنے رخ پر چلے گی اور کیا ہوگا کہ صرف کتاب کے الفاظ پڑھ لو اور بس نجات ہو جائے گی سمجھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ مقصد اوجھل ہو, ہو گیا مبارک ہے کوئی شک نہیں با برکت ہے کوئی شک نہیں لیکن جو شخص اس کو صرف برکت کے لیے پڑھے گا اس کو صرف برکت ملے گی جو ثواب کے لیے پڑھے گا اس کو صرف ثواب ملے گا اور جو ہدایت کے لیے پڑھے گا اس کو برکت بھی ملے گی ثواب بھی ملے گا اور ہدایت تو پھر ملے گی ہی ملے گی اور آخرت کا دار و مدار تو پھر ہدایت پر ہے نا اصل چیز تو پھر وہی وہ ہے تو فرمایا کے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو تاکہ تم غلط روی سے بچو اب ایک اور واقعہ کا ذکر آ رہا ہے یہ بہت مشہور واقع عہد الست کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے فرمایا بز اخذی آدما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلو وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا رب بے کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب قالو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں شہدنا ہم گواہ ہیں کس سے لیا تھا یہ عہد مجھ سے لیا تھا آپ سے لیا تھا حدیث میں آتا ہے کہ سب روحیں جنود مجندہ لشکروں کے لشکر تھے روحوں کے دیکھیں ایک تو ہماری روح ہے اور ایک ہمارا جسم ہے روحیں انسانی ارواح سب اکٹی بنا لی گئی تھیں دنیا میں جو پہلا آنے والا انسان اور دنیا میں آخری آنے والا انسان روح کے حساب سے ایک عمر کا ہے ایک ایج کا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ روحیں سلا دی گئی ہیں جیسے جیسے جسم بنتے ہیں دنیا میں یہ روحیں لا کر ان کے ساتھ ملا دی جاتی ہیں تو لہذا ان روحوں کو جب جسم کے ساتھ ملایا جاتا ہے انسان بنتا ہے اب وہ نسل در نسل دنیا میں آتے ہیں اور اس کے حساب سے کوئی کسی کا باپ ہے تو کوئی کسی کا بیٹا کوئی بیٹی ہے اور کوئی ماں ہے اس طرح سے پھر جنریشن بنتی ہیں یہ واقعہ اس کا ہے کہ جب ابھی عالم ارواح میں سب تھے ابھی جسم نہیں تھے روحیں تھیں لشکروں کے لشکر تھے روحوں کے سب کو بنی آدم کی پشت سے نکالا سب کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں اور سب نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اب کوئی کہے کہ ہم کو تو نہیں یاد یاد ہے ہم میں سے کسی کو یہ عہد السط تو قرآن تو ذکر ہے نا جو باتیں ہم بھول گئے ہیں وہ قرآن ہم کو یاد دلا دیتا ہے اب کوئی کہے کہ بھئی جو بات ہم کو نہیں یاد تو پھر اس وعدے کی ذمہ داری بھی ہم پر نہیں ہے اس چیز کی ذمہ داری بھی ہم پر نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری اولین پیدائش تھی نا ٹھیک ہے وہ کو نہیں یاد ہم جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں مجھ کو یاد ہے میں کب پیدا ہوئی تھی ہم کو بھی نہیں یاد ہم کو دنیا کی پیدائش بھی نہیں یاد وہ تو والدین ہمیں بتاتے ہیں کہ تم پیدا ہوئے تو اور ہم تمہارے والدین ہیں اور ہم ان کی بات پر یقین کرتے ہیں ہماری یادداشت میں تو وہ چیز موجود نہیں ہے کہ میری ماں تھی جس نے مجھ کو جنا تھا ماں نے بتایا تو ہم نے یقین کیا بالکل اسی طرح ہم کو نہیں یاد یہ عہد الست لیکن اللہ نے بتایا ہمارے خالق نے تو ہم نے یقین کر لیا جیسے ہم اپنی دنیا میں اپنی ماں کی بات پہ یقین کرتے ہیں کہ ہاں آپ ہی نے مجھ کو جنا ہے آپ ہی میری ماں ہیں یہی میرے والد ہیں تو بالکل اللہ جو ہمارا خالق ہے وہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تم سے یہ عہد لیا تھا ہمیں نہیں یاد کوئی بات نہیں اللہ فرما رہا ہے بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا تو یوں سمجھیے کہ یہ چیز ہماری جینز کے اندر موجود ہے اللہ کی پہچان ایک اللہ کا ہونا یہ گواہی فطرت کے اندر انگرینڈ ہے گندھی ہوئی ہے یہ سکھانے والی چیز نہیں ہے نیا علم نہیں ہے جو دیا جاتا ہے کتابوں کے ذریعے سے یہ تو آلریڈی ہمارے اندر موجود ہے بالکل جیسے انسان یہ پہچان لے کر پیدا ہوتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے اور یہ روشنی اس کے اندر پہچان ہے کہ یہ کڑوا ہے اور یہ میٹھا سکھایا نہیں جاتا انگرینڈ ہے معلوم ہے اسی طرح توحید اور شرک کا فرق فطرت کے اندر موجود ہے پھر قرآن تو ذکرہ ہے ریمائنڈر ہے بعض دفعہ یہ پہچان اندر چلی جاتی ہے ہم بھول جاتے ہیں قرآن یاد دلا دیتا ہے اللہ کی کتابیں خالی اس کو ریمائنڈ کروا دیتی ہیں. ہماری میموری کو ریفریش کر دیتی ہیں یہ وہ عہد ہے جس کی بنا پر تمام انسانوں کا اللہ کے ہاں معاملہ کیا جائے گا جن لوگوں کے کانوں پر کبھی رسول کی پکار نہیں بھی پہنچی ان سے کم از کم یہ ضرور پوچھا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ انہوں نے شرک تو نہیں کیا اس لیے کہ شرک کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے انسان کی فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو نہیں سکتا تو اللہ نے یہ گواہی تو لے ہی لی فطرت کے اندر اس کو ڈال ہی دیا اور یہی بات فرمائی ہے انتقول یوم القیامتی انا کنا انہادا غافلین کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے او تقولو یا تم یہ کہو انشکو کنریتم یا یہ نہ کہنے لگو کہ شر کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے افاطن بما فعال تو کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا تو دراصل یہ اللہ کی حجت ہے جو انسانوں کے خلاف ہے کہ کوئی شرک پر پیش کر نہیں سکے گا بلکہ ہر ایک کی فطرت گواہی دے گی کہ اللہ ایک ہی ہے دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں اللہ نے اپنی معرفت کا سمجھیے کہ پائلٹ فلیم ہر انسان میں رکھ دیا ہے ہر انسان میں وہ افریقن رین فارسٹ میں رہتا ہو وہ سب سہارا کے جنگل میں رہتا ہو وہ واشنگٹن میں رہتا ہو وہ پاکستان میں رہتا ہو وہ چین میں رہتا ہو جاپان میں رہتا ہو ایوری ہیومن بینگ وہ اس چیز کو لے کر پیدا ہوتا ہے اللہ کی مارفت کا چراغ چھوٹا سا اس کے اندر روشن ہے ایک زیرو واٹ کا بلب سب کے اندر ہے پائلٹ فلیم ہے اب کیا ہے جتنا جتنا اللہ کے نور سے فائدہ حاصل کرتا ہے یہ روشنی کی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے نور علا نور نور پر نور یہاں تک کہ ایمان کا نور اعمال کا نور سنت توحید کا نور اس کے وجود کو انشاءاللہ اللہ پولیس سرات پر نورانی بنا دے گا تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اپنا نور کتنا بڑھانا چاہتے ہیں یرجیون بہت پیارا لفظ ہے پلٹ آئیں کہاں یہ جو ماحول فطرت کو پروٹ کر دیتا ہے صحبت انسان کی فطرت کو مسخ کر دیتی ہے تو واپس انسان لوٹ آئے اپنے اوریجنل کی طرف پیور ہیومن بینگ بن جائے اپنی فطرت پر لوٹ آئے اور پلٹ آئے اب ایک بڑا ہی برتناک واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے وطلو علیہم نب النا آیاتی نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا سب لوگ سنے غور سے اور خاص طور پہ وہ سنے جو کہ قرآن کا علم حاصل کر چکے ترجمہ پڑھ چکے تجوید پڑھ چکے حدیث پڑھ چکے سب پڑھ چکے وہ غور سے سنے اللہ نے آیات کا علم دے دیا ایک شخص ایسا تھا پہلے بڑا علم تھا اس کے پاس فن سلاخہ وہ اس کی پابندیوں سے نکل بھاگا وہ ادبا ہوئی شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا کیسی فیلنگ آ رہی ورڈ پکچر دیکھیں لگتا ہے کہ اللہ کے علم وہی علم کے مضبوط قلعے کے اندر بالکل سیف بیٹھا ہوا تھا حفاظت تھی اس کی بالکل محفوظ تھا اس نے وہ محفوظ قلعہ چھوڑ دیا خود کو ایکسپوز کیا اس نے خطرے کو دعوت دی ولربل کر لی اپنے آپ کو جیسے ہی اس نے علم وہی کی حفاظت کو شریعت کی حفاظت کو چھوڑا باہر نکلا وہ ادبہ <الشَّيطان> شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا لگتا ہے کہ ایک شیر بیٹھا تھا بس شکار کی تلاش میں فورن بھاگا فقانہ میں <الْغَوِين> آخر وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا اللہ کے دین کا علم معرفت رب اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے جو انسان کو شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے کوئی ڈگری دنیا کی کوئی اکوائرڈ نالج انسان کو شیطان کے حملوں سے نہیں بچا سکتی یہ تو شروع میں بتا دیا علم السما آدم علیہ السلام کے پاس تھا وہ شیطان کے حملے سے نہ بچ سکے جب تک علم الوہین نہ گیا ان کے پاس تو دین کا علم شریعت کا علم شیطان کے خلاف ڈھال ہے ہماری حفاظت ہے ہمارا سیفٹی نیٹ ہے اس کے حملوں سے ہمیں بچاتا ہے شیطان کے حملوں سے اور انسان کو انسان کے درجے پر اشرف المخلوقات کے درجے پر رکھتا ہے انسان انسان ہو نہیں سکتا انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہو نہیں سکتا جب تک مسلمان نہ ہو اپنے مقام پر قائم رہے اللہ کا بندہ بنتا ہے اب وہ اشرف المخلوقات ہوتا ہے اچھا اب حفاظت کو دیکھیں یہ اس اسکن ہے نا اسکن اس ہماری حفاظت کرتی ہے اگر یہ اسکن نکل جائے تو کیا ہوتا ہے جراثیم حملہ کر دیتے ہیں بیمار ہو جاتا ہے انسان یہ شریعہ جو ہے نا یہ بالکل ہماری کھال کی طرح ہے یہ ہمارے لیے میڈ ٹو آڈر ہے جس نے مجھے بنایا اسی نے شریعت بنائی جو میری فطرت جانتا ہے وہی قوانین دیتا ہے تو بالکل یہ شریعت جو ہے اسلامی یہ سمجھے کہ ٹیلر میڈ है इंसानों के लिए یہ انسان की حفاظت करती है اچھا حفاظت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک تصور پابندی کا تو ہے ہی پابندیاں تو انسان کو لگانی پڑتی ہیں تو جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کو یقینا کچھ پابندیاں برداشت کرنی ہوتی ہیں کچھ اپنی خواہشات پر بھی قابو پانا ہوتا ہے اور کچھ کام اپنی مرضی کے خلاف بھی کرنے ہوتے ہیں یہ تو پابندی کا اور شریعت کا اور حفاظت کا تقاضا ہے یہ شخص جو کہ شریعت پر عمل کر رہا تھا کیا ہوا کہ یہ اپنی خواہشات پر قابو نہ پا سکا اس سے یہ پابندیاں برداشت نہ ہوئیں کیوں ابھی اس کے اندر لگتا ایمان نہیں گیا تھا اللہ کی محبت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی آپ دیکھیں ایک انسان کوئی عالم ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے عابد ہو سکتا ہے عارف ہو سکتا ہے عاشق ہونا ضروری ہے اللہ کا جب تک اللہ کا عشق نہیں ہے نا اشد و حب لللہ اللہ کی محبت میں جب تک انسان شدید نہیں ہے یہ اللہ کی پابندیوں کو برداشت نہیں کرتا پھر وہ ان چیزوں کو قید سمجھنے لگتا ہے لگتا ہے ہمیں پابند کر دیا جکڑ دیا ہے ہم کو تو حفاظت میں اور قید میں فرق ہے اللہ نے قید نہیں کیا اللہ حفاظت فرماتا ہے اس کو لگا یہ تو قید ہے میرا تو دم گھٹ رہا ہے فن صلاح میں چھوڑ کر بھاگ گیا اب جیسے ہی علم دین سے اس نے رابطہ توڑا شریعت کی پابندیوں کو اس نے چھوڑا اب اس کا انسان والا رتبہ ختم ہو گیا اشرف المخلوقات نہیں رہا انسان اس کی روح تو بھر گئی اندر صرف حیوان انسان باقی رہ گیا خالی باقی رہ گئیں اور فرج پیٹ اور شرم اس کی تسکین. فرمایا اگر ہم چاہتے اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا تبا ہوا ہو اور اپنی خواہشات ہی کے پیچھے پڑا رہا وہ مسل تو اس کی مثال کا مثل کلب کتے کی طرح انتحمل علیہ ہی یلحس تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے او رک ہوں اور چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے تو انسانوں کا حال بھی ایسا ہو جاتا ہے جانور اور پوری پوری قوموں کا حال بھی ایسا ہو جاتا ہے صرف بتن اور فرض سے مطلب ہے کما لو اور اپنی شرمگاہ کی تسکین کر لو حلال سے میرے یا حرام سے کھاؤ اپنی سیکشل انسٹنکٹ کی سیکشل ارش کی تسکین کرنی ہے حرام سے ہو یا حلال سے دنیا کو آج آپ دیکھ لیں انہی دو تقاضوں کے پیچھے ہے بس سارے اپنے میڈیا کو دیکھ لیجئے پرنٹ میڈیا کو الیکٹرانک میڈیا کو جو آئیڈیالوجیز پروموٹ کی جا رہی ہیں جن جن چیزوں کو بولڈ کہا جا رہا ہے حیاء کو جیسے outdated, outmoded, old fashion ہونے کی علامت کہا جا رہا ہے بے حیائی کو liberated, educated, advancement کی نشانی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ پوری animal instincts پر چل رہی ہیں قومیں پوری کی پوری قومیں تو انسان بھی ایسے ہو جاتے ہیں پوری کی پوری قومیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں اور کیا اللہ نے مثال دی ہے یہاں پر ان قوموں کا بھی سمبل آجاب آپ دیکھیں کتہ ہی ہے بلکہ ذر مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کسی کی بہت وہاں جب ان کو تعریف کرنی ہوتی ہے ویسٹ میں کہتے گڈ ڈاگ یہ کہتے ہیں از اے گڈ ڈاگ اور کوئی بری بات نہیں ہے آپ نے پچھلے دنوں وہ پڑھا ہوگا جو اس قدر اخباروں میں ہنگامہ ہوا اور پاکستان کو انہوں نے کتا بنا کے دکھایا تھا تو بہت خفا ہوئے تھے پاکستانی تو انہوں نے کہا تھا کہ خفا ہونے کی کون سی بات ہم تو تعریف کر رہے ہیں آپ کی کمت الکلپ کتا کہنا تو کمپلیمنٹ ہے ڈگ آپ تو بالکل کتے ہیں آپ خوش ہوں یہ تعظیم یہ تعریف ہے کتے کی اس لیے کہ اپنا حال جو ہے صحیح ہو گیا او تت رک ہو یلحس کچھ بھی کرو یہی اس کا حال رہتا ہے حیوانی حیوان تو بچ گیا ہے صرف ایک کوئی پروگرام آ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ شوز ہوتے ہیں نا آپ راو فری کے اس میں تھیم یہ تھی اس ٹاک شو کی کہ سب اپنے کتے جیسی شکل بنانے کی کوشش کریں اور جس کی شکل اس کے کتے جیسی یا اس کے پیٹ جیسی تھی بالکل ویسی ہی اس نے بنا لی تو پھر اس کو انعام ملا ایک اور میں تصویر دیکھ رہی تھی اخبار میں جاپنیز پر کہ انہوں نے کہتا کہ ان کا لک الیک کتا ڈھونڈ کے لاؤ ایک طرف جاپنیز کی تصویر تھی ایک طرف کتے کی اور کہا کہ دیکھو بالکل ایک شکل ہے پوری تہذیب اس پر چل پڑی بلکہ اب تو حال یہ ہو گیا ہم مسلمانوں کا بھی کہ کتا پالنا الیٹ ہونے کی علامت اور پھر دیکھیں सबसे उर्दू बोलेंगे कुत्ते से नहीं उससे इंग्लिश बोलनी जरूरी है कम यर बॉय है उर्दू नहीं समझता